لکھن کتب مسمی اجل و مست شروع اللہ کا نام لے کر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 لکھا ہوا تھا کوئی امت اپنی مدت مقررہ سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے وقالوا یا ایوہا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ عَرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ اور ہم نے تم سے پہلے کے مختلف گروہوں میں بھی پیغمبر پھیجے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ करते کرتے تھے اسی طرح ہم اس को کو के दिलों کے دلوں میں ڈالے رکھتے ہیں سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کی رویش بھی یہی رہی ہے اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے تو بھی وہ یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے نقد جل نا فسم ابرو ج مِنْ نل شی پنس إِلَّا صنعت بہو شی حمبین اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہی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 نز امن ضلع علقریم لوسلیہ حل و حف ال مینسم ایم فس قو ن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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھویں کی آگ سے پیدا کیا تھا اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بشر بنانے والا ہوں بس جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا فسجد إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين چنانچہ فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا فرمایا اے بلیز تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تون نے کھنکھناتے خن سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کرو کال فخر سو جی چلو مدی کال روس علومی اباسو قال فإنك من الى يوم الوقت المعلوم فرمایا یہاں سے نکل جا کے اب تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا اچھا سو تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک اولازن فل اردو اجمع عل کمہ هذا کال ہے مستفی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 ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سور متقابل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين جو متقی ہیں وہ باغو اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور امن و اطمینان سے داخل ہو جاؤ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 کال ابش تم کی بروف بھم شو کالو بش نل حتی فرت کلکان تین کال امپ میرو مبی اب اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے مہمانوں نے کہا کہ ڈر یہ نہیں ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں وہ بولے کہ جب مجھے بُڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں سو آپ مایوس نہ ہو ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے کال فما ختو بکم او حل مرسلو کو لو انسل الا قومی آل اجمائ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 فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِن لَ صَادِقُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِبِطعم مِنَ الليْهِ وَاتَّبِع أَدَبَارَهُم وَلَا يَلتَفِتْ مِنكُم أَحَدُ وَمْضُ حَيْثُ تُؤمررُون وَقَضَينَا إلَيْهِ ذَلِكَ الأمرَ أن دَابِهَا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 فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلِ اے نبی تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھار نے آ پکڑا اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا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 اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں مے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ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 کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے جاننے والا ہے سب مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا ان عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو